خرطادی کی شکایت ہوئے ہم نے اور تم میں شیر شادی والا کہتے ہو تم اپنے آپ کو آستے ہم کو کہتے ہو مستاب ذرا بندہ بربر اپنے عشق اور ہماری محبت کو دیکھو پتہ تمہارا عشت ہے شیر ساتھی کی شکایت والا کہتے ہیں ایک خوبرو اورت چلی جا رہی تھی ایک خوبی تھا روم ہمیں روتا ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ تیرا چہرہ دیکھا پھر کسی کا چہرہ دیکھنے کی ہبت باقی کس کا دیکھیں ان کا دیکھیں کہ رات کو دیکھنے تو صبح کو روٹی نہیں ملتی ہے ان کا دیکھیں کس کا دیکھیں اس کو چھوڑ دیں جس کے بارے میں ہنسان نے کہا تھا کہ واپس کا نام ان کا نم کرا ہے نہیں ملک لمتا ہے دن مثال خلکتا مبران مل کر لہرے کان میں کالستا کما پھاؤ کیا ایماز ہے کیا اسلام ہے آج مسلمانوں تم پہ کیوں اخبار آ تم پہ کیوں اتائی تم پہ مصیبت کے بادل کیوں کھائے اس لیے کہ تم نے رب محمد کو چھوڑا تم نے رب کے محبوب محمد کو چھوڑا محمد کے خدا کو بھی چھوڑا اور خدا محمد کے بھیجے ہوئے پرستادہ محمد کو بھی چھوڑا کیا توہین ہے کیا آنکیف ہے کیا ہے ایمان اس کا نام ہے کہ ساری کائنات ایک طرف محبوب رب کائنات ایک طرف ساری کائنات پر ٹکرا دے محمد کی بات پہ آج نام ہے اور وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کی آج کا مطلب سمجھا دی. ان میں سے ایک کا نام تھا احمد اتنے نقل خدائی سب کہو رحمت اللہ ہے تم نے نہ سنا ہوگا کیا تاریخ کی اور آپ کو پل ابن کثیر نے ہم میں ابن اخیر نے اور کامل میں لکھا کیا بات اس کے زمانے میں موقسم نے کہی کہ قیامت کے دن رب کا دیدار نہیں ہوگا رب کا دیدار ہاتھ میں تلوار پکڑی کہا جو کہتا ہے کہ رب کا دیدار ہوگا میں اسپیٹر ضرور آؤں گا شورا میں جانے والے گلودار جنہوں نے اپنا نام مولوی رکھا ہوا ہے جانبے بادشاہ سلامت تلوار کی ضرورت کیا ہے ہم کو آنکھ کے اشارے پہ مرمٹنے والے لوگ ہیں آپ نے کیا سمجھا ہم کو آپ ستوا لائیے دستخط ہم سادہ تعلق کر رہے تھے سارے بغداد کے نے دستخط کر دیے ایک اکل کھڑا وہاں بھی موجود تھا بغداد میں تھا جو کو جا کے کہہ دو میں نے پران پڑا ہے اور قرآن میں رب نے کہا لا کر پاؤں پاؤ کا پوسل نبی جندا نبی کا اونچا بات نبی کی اونچی ساری کائنات کی نیچی میرے آکا نے کہا ہے مومن جب جنت میں جائیں گے رب مومنوں سے کہے گا مومنوں جنت مل گئی راضی ہو گئے کہیں گے اللہ جنت کے بعد اور کون سی چیز ہے جس کی خواہش کہاں کچھ چاہیے کہے گی اللہ اس کے بعد کیا کریں گے اللہ کہ اس سے بھی بڑی نعمت ایک رکھی ہوئی ہے نبی محترم نے کہا مومن کہے گی اللہ وہ کیا ہے فرمایا جنت میں داخلے کے بعد اپنی رضا کی شہادت اور سرٹیفکیٹ کہ جاؤ تم کو جنت دی اب کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوگا ہو سکتا تھا تمہارے دل میں خیال آتا جنت تو بابا آدم کو بھی ملی تھی پھر نکل نکلنے تم کو نہ نکالا جائے گا سر بڑے گرامی نے کہا مومن سجدوں میں گر پڑیں گے اللہ تیرا شکر ت نے اتنا بڑا انام کیا سال اٹھائیں گے پہچانیاں چمک رہی ہوگی اللہ کہے گا خوش ہو گئے ہوں کہ اللہ جنت مل گئی رضا مل گئی اب کیا ہے اللہ کہے گا یہ کس سے بھی بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے آپ کا ایک نے فرمایا مومن کہیں گے اللہ وہ کیا ہے اللہ اپنے چہرے سے نکاح بلٹے گا مومن رب کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح چودری کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں ان کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا مومن اس طرح دیکھیں اس نے کہا قرآن میں آئے الانی اس نے کہا قرآن کو پر سمجھا ہے محبوب خدا نے جس پر قرآن اترا اس نے کہا مومن دیکھیں گے کیا بادشاہ کو کہہ دو تیری آواز پخت ہے محمد کی آواز بلند ہے کہا جاؤ کہہ دو جا کے اس طرح کے دیوانے رہنے چاہیے بھابیوں میں سمجھ آئیے امام صاحب کے نہیں آئیے اس طرح کے دیوانے بھاگیوں میں رہنے چاہیے اگر یہ دیوانے نہ رہے تو پھر بھابیوں کا تشخوص باقی رہتا پھر سارے ڈھول بجانے والے ہو جائے تو پھر تمہاری ضرورت کیا ہے تو تم نے چند ہی بھی جانا ہے جب یا سریت کے مطابق میں جانا چن کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں چہرے حلا ہے کو کبھی کہہ نہ سکا کم اور اپنے بھی ہیں نار بیدانے بھی نہ کیوں سب کیا ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ اپنا ہے مسجد ہوں نہ تحفیب کا پسند اپنے بھی ہیں نہ رس بے گانے بھی نہ کہ میں پہلے ہلاحل کو کبھی کہنا سکا سنگ کہا جا احمد ابن نفرت خدائی کو گرفتار کر کے جاؤں سپاہی گھر دروازے پہ دستک دی احمد جلدی سے اندر گھس کے غسل خانے کے اندر بیوی بی کہ سینے میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں محمد کی بات ہوئی سپاہی پکڑنے کے لیے آئے خانے میں گھس گئے ہو ہائے کیا بیوی بی؟ کہا بیوی بی صبر کرو فصلوں پرا ادھر کسفر کو ماروں اخر تم تعلیم کام کے ماروں تم نے بیوی بی جڑوں کو دیکھا ہے تم نے ڈھوڑوں کو نہیں دیکھا دیکھنا انتظار کرو بی بی نے سپاہیوں کے کہا میرے ہوتے ہوئے یہ بھاگ کے نہیں جاتا تم پہلے رہو بھارت احمد ابن نے نظر سب گسلخانے سے نکلا کٹ کے کارنام سے کیا دیکھا اپنی تبھی اتار چکا اپنی سلوار اتار کے کفن پہن چکا دے. کہا بی بی موت کے ڈر سے غسل خانے میں نہیں گیا تھا محمد کی باپ کو اونچا رکھنے کے لیے قبل پہننے کے لیے ملا <سؤال> یہ شہادت گہے ہے اس میں قدم رکھنا ہے اور لوگ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان جاؤ ہم سے پوچھو ہم سے ہم سے پوچھو ہم سے ایوب خان کا دور آیا تب بھی مقدمے ظاہر خان کا دور آیا تب بھی مقدمے اور پھر اس لابلے وغیرے کا پورا وقت آیا وہ جس کو ہم کہتے تھے سرکار باز آ جاؤ اور جب کلپنگ میں ایک دن اکیلے پھر رہے تھے تو میری نظر پڑی تو میں نے کہا تھا اسی باعث تو کتلے آسکا سے منع کرتے تھے اکیلے پھر رہے ہو یو سپے بےکار ہو کر اس کا دورہ چھپن مقدمے سے مجھ پہ چھپن اور ہم نے کہا دریاؤں کا دل جس سے ڈل جائے وہ سوفا ہم دبنے والے نہیں ہیں تو ہی کی کی سینوں میں ہے ہمارے سن لو اور آج اور جاری نبی تو خبر پہنچاؤ خبر پہنچاؤ میرے خرمن کے آسمانوں کو ان کو کہو قتل کے مقدمے ہم پہ بنے تیرہ تیرہ مرتبہ جیلوں میں ہم گئے ہلوا کھانے کے لیے دوسرے اور آج بھی ہم ساروں اور کھنڈ کو لگتا کہنے والے موجود ہیں آج بھی ہم پہ مقدمے کیوں کہ حق والے کرسیوں کو نہیں دیکھا کرتے رب محمد کی ذات کی طرف دیکھا کرتے ہم نے نہ دیکھا ہم کو بھی لوگ کہتے ہیں ہم کو بےفون ہوں ہماری سطلیہ بے بیوقوفی کی بات نظر آتی ہے تم سے بہت سے زیادہ تم سے بہتوں سے زیادہ آکر من سوچ سمجھ کے کی حق کہتے ہیں ہمارا نہیں چلتا تھا کہ ہمیں ابھی کچھ مل جائے کوئی اور کچھ بھی تو چونکہ ہی مل جائے پیڈ مال بھی چوڈا میں گیا چھبیس دن میں اس نے ایک ہی بات کی جائے گا کے لیے پندرہ منٹ زیادہ ہونے چاہیے ان فیس بکوں سے ہمارے اندر عقل کم ہو سمجھتے ہیں سارے اگر آپ جیسا اردو دان سمجھتا ہے تو یہ تو نیند پنجابی ہے اور عربی کے بعد زبان ہی ایک ہے وہ پنجابی ہے لیکن سن لو ہم نے اپنے رب سے حلف اٹھا رکھا ہے کہ کئی مسوں پکی بما یا ملا رب العالمین ہماری نماز بھی اس کے لیے ہماری قربانی بھی اس کے لیے ہمارا چیلا بھی اس کے لیے ہمارا مرنا بھی اس کے لیے بات کیا ہے؟ آج بھی ہم مبتلا محنت آج بھی پولیس ہمارے پیچھے باقی آج بھی انٹیلیجنس نے ہماری رپورٹر جو چاہے کر لو ہم نے حلف اٹھا رکھا ہے جب تک کمان میں قبت ہے باقی ہے وہ کہیں گے تو محمد نے کہا یا رب محمد نے فرمایا ہم کسی اقتدار کے مخالف نہیں ہم کو کوئی کرسی نہیں چاہیے ہمیں ممبر کافی ہے کیوں جی امام صاحب اور ممبر ایسا ہے جہاں جائیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے تبدیل کرنے سے کیوں جی جی؟ ممبر ہمارا مقدم رسول ہماری مسلجہ ہے نبی ہمارا کرسی کا کیا ہے اس سے زیادہ بیوپا تو ہم نے دیکھی ہی نہیں کوئی چیز نہیں ہم نے دیکھی کس کی بنی ہے اس سے کسی نے سیز نے کہا تھا کہ اقتدار یہ تو ڈھلتی ہوئی چھاں ہے کھا ہے بجھتا ہوا چراغ ہے جس ہوئی دیوار ہے اس کے نیچے بیٹھنے والے اس دیوار کے نیچے سب کے بچ رہے کیا ہے خدا کی قسم ہے ہمیں کرسی کی ضرورت نہیں ہم کسی کے ذاتی مخالف نہیں ہمیں اقتدار کی کوئی حوصلہ ہم کو فرمان محمد سناؤ ہم تمہارا ہاتھ چومنے کے لیے بھیا لیکن ہم کو فرمان محمد سے ہاؤ سن لو کائنات کی ساری کائنات ایک طرف ہو اور رب کائنات کا محبوب ایک طرف ہو کابے کے رب کی قسم قطم پوری کائنات کو ٹکرانے میں محمد کی بات پہ آنکھ نہیں آ رہے تھے ان شاء اللہ بات ہے تمہاری کوئی لڑائی جاتی تم ان میں ناراض ہو وہ جو تم سے جاتی لڑائی لڑتے جو تمہاری کرسی چاہتے ہمیں کرسی نہیں چاہیے ہمیں یہاں محمد کی بات اوسی چاہیے تم کر لو ہمارے ہم تمہارے رہے کوئی اور کرنا کیوں چاچا جی وہاں کا کیا لوگ دیش کا پھر جانتے جنسل ہمارے لڑوں سے ہمارا وفاداریوں کا تو لو بہتر صرف ایک ساتھ ہے فرض پہ مستفا ہے فرض پہ خدا ہے تیسری کوئی بات اماند ابن اپنے خدا ہی کو گرفتار کر کے آیا تو کس کہیں کیا کہا چلو لے کے چلو اور امام ابن کثیر کہتا ہے جب وہ جا رہا تھا بغداد کے لوگ کہتے تھے ہم اپنی کانوں سے سن رہے تھے کہ فرشتوں کے پروں کی پرفڑاہٹ کی آواز ہم کو آ رہی تھی اس کے سر پہ فرشتوں نے کھایا کیا ہوا ہے جا رہا ہے مکسر کی طرف بات کیا تم کہتے ہو کہا سلام والا منستابار خدا شاہ کل تجھ کو سلام کہتا تھا آج تم نے میرے نبی کو چھوڑ دیا میں نے اپنی رب کی رحمتوں کو تیرے لیے واجب نہیں جانا اصل والا مرتبہ خدا میرے رب کی رحمت اس پہ ہو جو میرے رب کے محبوب کا پیروکار بڑھ جاتا پہچانی تو سبج پڑی کہا کیا کہتے ہو مور رقیم نے لکھا ہو اتنا طاقتور تھا کہ تلوار مارتا تھا گھر سے اور ٹخلوں کو تیر کے نکل جاتے تھے اتنا طاقتور اتنا لمبا پنندہ کماوٹ سر اٹھا کے کہا نظریں اٹھا کے کہا اور جو لوگ رب سے ڈرتے ہیں موت ان کی نگاہوں میں جگاہیں ڈالنا گوارا موت بھی بھاگ گئے موت ان کا مقابل نہیں ہو جو غیر اللہ کا غیر آپ سینوں سے نکال دے کہا بادشاہ کیوں بلایا کہا تجھ کو معلوم ہے میرا فرمان ہے کہ کوئی اس کے بارے میں پتما نہ دے کہ رب کا ولاس ہوگا کہا بادشاہ مجھے معلوم ہے تیرا فرمان ہے کہا اس کا معلوم ہے پھر بھی ان کے خلاف پتما دیتے ہو کہہ رہے بادشاہ ایک طرف فوداد کا تاجدار ہے ایک طرف مدینے کا تاجدار ہے اور مدینے سے تاجدار کے لیے رب نے کہا ہے لا کر پوس لا کر اس کی آواز سے کسی کی آواز اونچی نہ ہونے پا تاجدار مدینہ نے کہا قیامت کے ان جنت میں جانے والوں کو جنگ میں کے بعد رب کا واس ہوگا کہا میں کہتا ہوں نہیں ہوگا کیا کہا کہا بادشاہ تیری زمانت ارس والے نے نہیں دی مدینے والے کی زمانت ارس والے نے دی کہ ماں یتو داؤ انس کا ماہ کیوں ہو تیرے بارے میں قرآن میں نہیں آیا ہر گرامی کے بارے میں قرآن میں آیا کر سوچ لو کہنے لگے جو محمد کے وفادار ہوتے ہیں محمد کی بات پہ سوچا نہیں کرتے ہے جیسا اپن پہنچاؤ وزیر وزیر بنانے والے ساتھ تھے کہا با سک بھارت اٹھا کلوار کمار کیا ہائے احمد اب نے لکھنے خدا ہی لکھا آسمان کی طرف نکاح اٹھائی اللہ توارے نا میں نے مرنا گوارا کر لیا محمد کی بات کو نیچے رکھنا دوبارہ نہیں کیا ہے لاس کٹ کے گری اتنے تفریح ایسا محدود کرتا ہے کوئی موضوعات کا راوی نہیں اتنے تفریح لکھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے جس جن احمد ابن نقل پر شہید کیا آدھے بغداد کو خواب آئی آدھے برداشت نے دیکھا کہ سرو کائنات اپنے چاروں کلو اور حضرت عباس کے ساتھ احمد کا جنازہ پر دیکھ لیا ہے جنازہ پڑا چہرے سے کفن اٹھایا آدھے بغداد کو خواب چہرے سے کپل اٹھایا پہچامیے احمد نے موسا دیا حضرت امباس نے آنکھوں میں آنسو لا کر اپنے رخ کو پھیر لیا نبی نے برمایا کہا آؤ میرے عاشق کو جنادہ دیکھو میرے وفادار کا چہرہ دیکھو کہا آقا مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو تیرے لے اس آدمی نے مارا ہے جو اپنے آپ کو میری اولاد کہتا ہے میں اس کا چہرہ کیسے دیکھوں مجھے اس کے چہرے سے ہزار آتی ہے کہ وہ میرا اولاد میں سے اور یہ تیرا کچھ نہیں لگتا اس نے تیرے جھنڈے کو اونچا رکھا اور میری اولاد والے نے اس کو مارا ہے میں قیامت کے دن اس کو کیا بولے گا وہ لوگ تھے جنہوں نے جان کی بازی ہار دی محمد کی بات پہ آ جانے انہوں نے مانا تھا جی آج تم نے نبی کو مختلف بنا لیا ہے اپنے بزرگوں کی تم کہتے ہو نبی کی بات ہمارے مسئلے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اور نبی اس لیے آیا کہ تم اس کی بات کو اپنے مقلب کی کسوٹی پر رکھو نبی اس لیے آیا تھا کہ تم اپنے مسلط کو اس کی بات کی کسوٹی پر پرکھو تم نے معاملات کو رکھ آؤ آج اگر چاہو کہ رب محمد تم پہ مہربان ہو جائے آج اگر چاہو کہ تمہاری سکس پتا میں کمپلیٹ ہو جائے آج اگر چاہو کہ تمہاری بابا کی سلانائیوں میں لگ جائے آج اگر چاہو کہ تم بے کسو بے وقت سال اور کا بن جاؤ اور گھربڑے کائنات کا جھنڈا تم اونچا کرو خدا تم کو اونچا کر دے جاؤ لیکن تم نے کیا ہم نے کیا کیا آئے، اگر گوئن سمر سو آج جتنے مسالے تھے جتنے مزاق میرے دوستوں مجھ کو معاف کر دو رو میں سہن کسی کی طرف ہو کروں کیا کسی پر ساٹھ نہیں کرتا کسی کا کام نہیں توڑتا کسی پر کچھ نہیں دیتا کسی کو الزام نہیں دیتا لیکن بات کو ذرا سوچو تو صحیح گھر میں جا کے کہ تم نے اپنا مذہب نبی کے حکم کے مطابق کیا ہے یا نبی کا حکم اپنے مذہب کے مطابق کیا جاؤ ذرا بہت کرو کہا اور آج دلی کیا سب سے بڑی دلی کہ ابھی اتنے بڑے بزرگوں کی بات غلط ہو سکتی ہے پانی روپ اتنے بڑے بزرگوں کی بات ذرا دیکھو شی نام نے گمراہ کیسے کیا کیا تیری اتنے بڑے اونچے لوگوں کی بات غلط ہو سکتی ہے اور تمہیں ہریا نہیں آتی اور وہ بزرگ جن کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ان کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی کیا سمجھتے ہو کہ محمد کی بات بھی غلط ہو سکتی کبھی سوچا دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہو کہ جناب بزرگوں کی بات غلط نہیں ہو سکتی نبی کی ہو جائے تو کوئی بات نہیں وہ لوگ جو نبی کے سچے پیروکار تھے انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہنے والا کون کاگریس انہوں نے صرف یہ سوچا کہ اس پہ قرآن کی موہر لگی ہے کہ نہیں محمد کے فرمان کی موہر لگی ہے کہ نہیں لگی چند لگا ہوا میری طرف سے تمہیں یہ دعوت ہے ہم بہانگے بول دن کی سوچ یہ بات کہتے ہیں کوئی ہمارے مسلک کی ایک بات نبی کے خلاف ثابت کر دے ایک بات میری بات غلط ہو سکتی ہے مولانا عبد الرحمان کی بات غلط ہو سکتی ہے سیاح قرآن حضرت محمد مسین صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن سن لو ایک بات ہمارے مسلک کی بتلا لو صرف ایک جو قرآن و سنت کے خلاف ہو کالے کے رب کی قسم ہے صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس کو چھوڑنے پر تیار اور آؤ کن نے اگر نوی کا کلمہ پڑا خدا کو اگر رب جانا ہے تو اپنے مسلب کے بارے میں بھی یہی میں جانتاں گا آ جاؤ پھر اپنا مسلب تم بھی لے کے آ جاؤ. اپنا مسلب ہم بھی لے کے آ جاؤ پھر لاؤ قرآن کو محمد کے فرمان لو جس کی تصدیق کو نبی کرے قرآن کرے اس کو مان لو جس کی تصدیق و توفیق نبی نہ کرے اس کو اور سودا ہمیں من میرا آؤ کا سنجے آؤ بات کر لو ہماری جو بات ہماری غلط ہو ہم بغیر کسی طرف چھوڑنے کے لیے کیوں ہم نے یہ کہا اصل بھی احمد کلام اللہ محسم داست بس حدیث سے مصطفی بردان مسلم داخل صرف باقی بھی ہے کائنات میں نجات کے لیے ایک رب کا قرآن ہے دوسرا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ ہو تیسری کسی چیز کی کوئی اہمیت اور حیثیت جتنی گمراہی آئی ہے جتنی امت میں اختلاف ہے قرآن و سنت سے پران وی دور ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا الگ الگ پیرخانہ بنا دیا ہر ایک نے الگ الگ گھر بنا لیا ہر ایک نے الگ الگ بزرس بنا لی آؤ اس بزرگ کی طرف آؤ جس کی بزرگی کی شہادت اور اس مارے ہے بڑا خان ہے الگ اس کی طرف آؤ اور اس میں یار اور پسند ملے کہ آؤ کہ یا ایو حل تین آمروں لاکھوں میں نے زیادہ زندہ ہے مرا پورے بس تک لو ان اللہ سمیع خدا سے آگے نہ بڑھو مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھو لا کر پاؤں اصباتو کھو کہ نبی کی نبی سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اگر کسی نے نبی سے اپنی آواز اونچی کر دی ان کام حکمان تم دانا ضرور اس کے امال سائع ہو جائیں گے اس کو علم بھی نہیں ہوگا ہماری دعوت یہ ہے ہماری پکار کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کائنات کو صرف دو اپنوں کی طرف بڑھاتے ایک پرمانے خدا کی طرف دوسرا پرمانے کی طرف کر اللہ ہو اور جس سے نبی کی بول نہیں لگی ہوئی وہ سوتا کتنا عمدہ ہے ہم اس کو لینے کے لیے تیار آؤ ہم کو مل تمہ نبی کا فرمان اللہ تمہاری بات مانے حسمان ہے ان کی بات مانے محبوب ہے ان کی بات مانے تم نہ آؤ، تمہاری بات نہیں مانے گے حکمران اگر نبی کے سوا قرآن کے سوا کسی بات کا حکم دیں گے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے کہ ہم نے سلما صرف خدا کا پڑا ہے یا مستعفی کا پڑا ہے <تصفح>